امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بسرا کی طرف جاتے ہوئے مقام زیقار میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کا واقدی نے کتاب الجمل میں ذکر کیا ہے خطبہ نمبر دو سو اٹھائیس اپنے اس خطبے میں حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم تھا آپ نے اسے کھول کر بیان کر دیا اور اللہ کے پیغامات پہنچا دیے اللہ نے آپ کے ذریعے بکھرے ہوئے افراد کی شیر بندی کی سینوں میں بھری ہوئی سخت عدوتوں اور دلوں میں بھڑکنے والے کینوں کے بعد خیش و اقارب کو آپس میں شیر و شکر کرا